وَمِن شر غاسق اذا وقب اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریخی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے